رابط یہ ہے شکوے کے بعد تخویف ہے خلاصہ احوال قیامت انجام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احوال قیامت احوال قیامت, آوال قیامت با وقت نفق ثانیہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ احوال ہوں گے جب ہلائی جائے گی زمین سخت ہلانا یہ مقول مطلق برائے تاکید ہے پڑھائے نام کے اندر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 لے جرو آمال تاکہ دکھائے جائیں امال اپنے کیا مانا دکھائے جائیں کو بتاؤ کیا دکھائے جائیں حساب و کتاب ہو گئے نہیں قبروں سے نکل کے آئیں گے میدان حساب میں اور ان کے آمال دکھائے جائیں گے کیا ہوگا حساب و کتاب ہوگا نمبر ایک نمبر دوسرا مانا سمجھو غور کر کے بیٹھو پہلے مانا میں نے کیا ہے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 کہ اپنے عملوں کا بدلہ دیکھیں وہ کیسے دیکھیں بہشتی بحشت میں چلے جائیں دوستی دو, دو بدلہ دیکھیں گے پمیامل مسکار ذرا تفصیل جگہ جس نے کیا ہوگا برابر ذرے کے نیکی وہ بھی دیکھے گا جس نے کیا ہوگا برابر ذرے کے برائی وہ بھی دیکھے گا شہید اسلام -e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 یا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام